سدیا گیا ہے کہ کچھ شر پسند عناصر نے ختنے بعض لوگ نے اس علاقے کے سنی صحیح اولکی کا پیر یارہویں والے نال لوگ دل شکنی کی حضور سیدنا ناغ پاک ری اللہ تعالی انو سرکار دی یارہویں شریف دے متعلق نازیبا اور ناپاک الفاظ دی استعمال کیتے ہیں کہ انارہویں دے یارویں شریف دے کھانے نوز بلا منظالد یہ تڈے اس گاؤں ادر یہ گل ہوئی جنہ نے یہ گل سنی ہاتھ کڑا کرو ایک دو تین چار پانچ چھ ست اٹھ نو دس یار بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ ستارہ اٹارہ این تقریب کل بھی بند اس بات کی گواہ دے رہے ہیں کہ یہ لاپار الفاظ سنے نے اس علاقے دے کے پسند اور فتنا پربر لوگ نے یہ الفاظ آخے نے <تصفح> الحمدللہ سنی مسلمان پسند اور پیار محبت آدھب سننی دکھا کر نبیا کا گلیاں کا کوئی بندہ جب ان دے رب تبیاں رسولہ سابق گرام تلیا کیچر اچھالن کی کوشش کردہ تو سنی آپ لوگ دا دفاع کردہ سانو کوئی لکھا گارہ کروڑا گار بندہ بولے تو اص لڑے چڑتے اُسے ساری رگ ی فرق پہ جس لیے اللہ کے پیاروں سے بکواس کیتی جائے پھر سڈے کول برداشت نہیں ہوں دفاع کرا مجرم نہیں حملے کرنے والا ضروردار ہوں گل سمجھیے کہ نہیں بٹھائے بندے نو جنگ کیا جائے ٹھیک ہے کوئی نہیں یاروی شریف کی کھیر کھانا تے سنی ان کدوکے ٹوئی ہے نہ کھایا جن نہیں کھانا نہ کھا لیکن جہا ہے یا اچھا ہے. اس نو اچھا سمجھتا اس دے بارے یا خود یاروی شریف دے لنگر شریف دے بارے اس طرح کے نازےوا الفاظ اور فلید الفاظ استعمال کرنا اے بہت بڑا خطنا گنگا فساد نوا اچھا اسان پور امن طریقے اصا گنڈا سوٹا لڑائی نہیں کرنی اس واسطے لڑائی وہ کردہ جڑا چھوٹا جھوٹا ہوا کی مہربانی سڈے کو دلیل امبار لگے پائے دلیل نہیں لڑتا لڑتا وہ یہ یاد رکھنا علیہ السلام چلاؤ کے مقابلے میں چاہے جد کو نہ بن سکیا کام اٹھ ہو گیا جواب نہ بڑے میں بڑھ دیا گا تار دیا گا لڑائی تو اتریا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمروت نو چپ کر جب چپ کہ نگا کر چار لگنے اس واسطے یہ گل کو نہیں جی سنی لڑن سے آ جان تو میڈیا کوئی اصل ایک میں صحیح حقیقی گل کردیا کہ توہین خدا کی ہوا تو ندیاں ہوسل ہوا ہولے بیر ہولیاں کی ہوویں والے دے پیر دی ہو بے انگی گستاخی جہا بندہ جتھے کرتا ہے اصل مجرم حکومت پاکستان بلکہ چھوٹے تو چھوٹا یور کوئی بھی ہندو اصل مجرم گورنمنٹ ہوں دیتے کہ اگر مجرم نو پتا ہو می اس ملک کے اندر ہے سہیگ کر ہزار جنوی نت ہوگام چڑھنے والے ہے نا وہ ذرا منہ ماردیا سوچ رہی ہے پھر جلو پتا میں مین کسے لگام نہیں دے وہ دلیر ہو کے جو مرضی کرتے اصل مجرم گل اندر پنڈر گستاخی بھی گئی یا اس علاوہ ملک دے دوسرے کونیا الفاظ توہین ولیکا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ بارے بولے جانے نے اصل جرم دان کا حکومت پاکستان جج کے خلاف گل کرو کہ فٹ کو میلے ادال مقدمہ بڑا سنتے تھے کہ نبی پاک خلاف بخب کرو کہ کسی نو کوئی پوچھنے والا کو نہیں ہوتا اتنے ایماندار دسو ہزور پاک کی شان بہت جج کی شان زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان زیادہ کہ ججا کی شان یاد ہے بس ہو جا مرضی کوئی بات بات مارے بکواسا کرے ان کو نہیں گلے کیونکہ ملک کے اندر قانون کا سکتا ہے کر سکتے قانون لال نمیاں پاسا کی عزت نہیں بچے گی کر سکتے قانون عزت بچے گی اگر قانون ہوگئے مستفا سیم کا تو عزت بھی نبیاں پاسا لی بچے گی قانون قرآن دا ہوئے ویخیے کہڑا جناب کھول کے بات بات کردا ہے جس دن دیتے امرا پر نال ستم تو ہوا پیاسے مسلمان کا فرد د جا یادگی والے بھی یادگی خلاف بخب چلتا ہے پوچھنا کسی قانون خلاف ہی بول رہے ہیں ملک کے سردا قانون کا پناہ سال تو میرے قانون کے فیصلے کرنے والے کافی ہوتے ہیں میں دیکھ رہا اس موضوع کو آخر دو چار کے کوان کے خلاف ان شاء اللہ سنیا نہیں بند ہو سکتی سنیا کھیلے... اللہ نے ہے جو اپنے بند کری ہے؟ راب کچھ بند کریے بند ہو سان رب سونے نے کھانا ہرتا پیمنٹ ہر ہے اللہ کی مہربانی اتنے مجھا بڑی نے یہ ایک ہونی آجا بڑی نے میں پچھلے سال یاد میں آیا تھا. میں جڑے پیر یاروی والے خلاف اندیاں گل یہ دھد والا پانی پینے یا پانی آدھ پینے جا سی حالات دھو پید صحیح پاک خان خدا دی قسم کدی اللہ دے اخلاف دے جدے جدے پاک اور دے کے پاکوں کے خلاف گل نہیں کرد رکھا دو جہی ہڈا جسم میں خون پاک ہوئے پاکوں کے اگ ادب کرتا ہے ایک بزرگ بیٹھا سی ننگے سر کردہ ایک اندر آیا مسیح سے اللہ کا چہرہ بیٹھا ننگے سر کہہ آیا, آیا آنگے اس بابے نے آخر یار ان دو لا ہوئے پچھے لفے چیئر ہونا جی خون چپی ہوا تو اللہ کے پاکوں کے سامنے, سامنے کر کے سامنے آرت اصل اسا اج دے اس وقت دے اندر موضوع یا شریف در کے اس دلائل دیں مخالف مذہب کے ہے اس کی حقیقت نو کھول کے سامنے چ رکھنا لرتی کا کہہ رہا فکیر چشتی کا نام اٹا کے کچھ ہونا ایوٹی ووٹی کر لینا خون معاف ہوئے گا میری ایک گل کا جواب جی کوئی بندہ دے دے اج نہیں سو سال سال دو سو سال سال ایک گل نو توڑ چڈے ایک دوسرے نمبر سے سن کے جس بندے کے کول ضمیر پہ ایمان ہونا ارشان لذیذ گندے مدل رن لگا غور فرماؤ ارشاد ربر فرمایا یا سارے بندے پولی پالے آلما آلما دول یہ نفر ہوگی آلما دل نوجوان سا دور رکھتا ہے جنہیں دیر ہاتھ کا tusi reh آتا ہے بہ مانو دن سیبان کی بولی دیکھ کر لو میں گا مگر بولی دیکھ کر لو ایک ایک شہر چل کر دوجا اسے کرتا ہے پیا میں کتابوں کے پڑ کے دیا گا سچا دیا کا مگر بار سنیا کا مگر میرے ख रोड़ते ने गल करते बंदोरी सच एक आता झूठ सौ मूहते झूठते सौ मू आने सच का इको रुख होगा रोहर परमा इस मेरे सामने दुख तुझा करीब توحف سید سبھی کافی شوقانی نواز خدی کسن کا استاد کا میرے کو اس پر حدیث لکھی کر اس نے حدیث لکھی اور خود کا کس ہے کیا رسول سورت کا کہنا پچابی بنتی تیرا پیر آئی گیا حضرت قطبی بختیا چاقی چشتیاں پیرم سے وہ جو لیا جی آپ اتنے جاجوڑا کی کیا جا کے ادھر ویکو انج مراقم دربار سوبا نمبر تین سو اٹھارہ سولو سے کوئی گل نہیں دھ کا حساب سویرے کر لینا ہوں دودھ نہیں ویچنا ہوں حساب کرنا جی میں اللہ کے بندے شرارت مستقیم کتاب سفا نظر تین سو اٹھارہ اتے جا کے مناسبہ کیتا حضرت خود الدین اختیار کاکی کے دربار سے پھر حضرت خاجہ الدین مختار کاکی سرکار نے روح مبارک آئی آن کے پیر نو بیس کی رسمت چشتییا اور حاصل ہوئی اور جہاں آج ریٹ آیا جاب چھاپتے نے پڑھتے نے پڑھا مرے کی گل ہے بابیاں مدرسے مولی اسماعیلولی ماں کہ ماں کا نام ہے اچھی انہوں دکا گولی مان کہ وہ زبانی بچوں رٹا دے مولی سمائی دیروی کی کتاب زبانی رٹا دیتے بچیا زبانی یاد کرتے کتاب کا حوالہ دے رہا رو سا سمجھو رو سا یہ رات کو پتہ لگ گیا ہوں. شہدے جم تے جا کے مرید کر آئی آ بھی جاں مرید بھی کر جانے تو مرید ہو جاں تے کوئی حرج نہیں جے سنی گوس باغ نو آخے دوس باندوں چکارے تیس ہے لارو رہے سویرے اٹھ کے آ کے یار بڑا ٹکرا مول بھی پتا نہیں تک نہ آخر سویر سے آئے چشتی بھی کسی چشتی فقیر دا غلام نہیں آخر وجہ کرو Oh, وہ اللہ درمند ہونے کا ہو کتاب کھول سارا اللہ کی مہربانی منہ بھی اپنا چپیڑ بھی اپنی <laughs> <laughs> کتاب کا سنو ہدیت الما من منل المحمدی محمد وحید نواز شہید زماں جڑا بھائی مولوی دیکھو گی اون دے گھر دے اندر کتب خانہ جڑا ہوے گا اوناں کتاباں وچ مولوی وحید الزمان دیا حدیث دیا چھ کتاباں دا ترجمہ پیا ہوے گا اڑے بخاری دا وی کی ترجمہ کیتا ہے مسلم دا کیتا دا، دا، دا، دنے دنے دا ہے ترمذی دا ابن ماجہ دا نہائی دا سنن داؤد دا حدیث دی کتاباں دے جیتے نے انہاں دے کوڑ موجود نہ چھاپ دے نے لکھ سارا کتب حدیث ال صدیق سی الکار بوپال انڈیا بھوپال کی چھپی بھوپال کی جتو کا لباس کرو سفا نمبر پچاسی ادیت المی سفا نمبر پچاسی کی لکھنا ماجم بنا آخرین لم رام چندر و لکمن و کشن جیو سرا کشت بینل خرش و کنف شیوش و, و بین سین و جاسان و شکرات و بہ دلیا لینا پڑھانا یہ نہیں کہ بھا دیا چار دن جنا پٹھی سی دے فرقیاں جیسا پڑ کے لوگ گمراہ کرا بھائی بارہ سب کر سنو ساستے مناسب لائق بہتر سان یہ ہاں؟ کہ جن بھی نوی رسول نے سارے منیے پامل سن پاو مسلمان سن جے مثال کر لچمن رام چندر یہ کون سن بولو تو سی رام چندر لکمن کشن جی کون سر ذرا سال کا بنتے آپ نو خدا, خدا بلے سن بندے مجر شاید احمد سرنتی رقچ بندی کا پیسواں جل فیر سانی رحمت اللہ جنہ کا پیسہ خاجہ معروف رمضان ہوا ہے ماں کا دھد نہیں پیتا میاں شیر احمد اللہ جس بزرگ کے سلسلے پر وہ مجھے ساتھ ہوتے رام چندر اور کشن جی اور لکمن نے اپنے آپ نو خدا بنایا اور یہ اپنے آپ نو خدا بنا کے لکان سن کی عبادت کرو لطیفے نماز پڑھ آیا مولوی کو میں خدا درد صحیح گل میں جہاں یار وہ گیا اس مولوی نے ایک صفحہ پرت کے نا جی یہ سفا پرت کے اینٹر کیا اگلے سفر پتا سی یہ سفا لکھنے لکھا ہے کہ لچمن رام چندر کشن جی اے نبی ذرا تش پنتھو اے سارے نبی سننا ضروری ہے بندے نے سی عوام دا بندہ لیکن اینکوں سمجھ لگ جیسے نا اربی پتا نہیں اردو تیر پہچان لے رہی شن جی نبی, نبی, ہاں. نبی ہو گیا, نبی ہو گیا. اور خدا دیا کربی نو بناس پاگنا تو کرسول کبھی من یاروی آ رہے جو مرضی نون کا دی کول لگے گی وہ جو مرضی پا پر گل صرف آنے ہاں امن نہ رہو امن چی شا ہے تھی نہوی کھاؤ سونی نا لینا یاد رکھنا تھی نہ کھاؤ انج کھان پان کور کھا مان سعودیا نے امریکہ سعودی کو بنایا پتی اڈے بتا دیتے یہ پیسہ سارا اتوں ہی ملتا جی سعودیا کو سعودیا کا رابطہ امریکا کاروبار سارے سو دیتے امریکہ لیند سوی نے میں ایک جگہ تی تقریب کی مح دلی باہروں سعودیا لو ایڈا آج سونی نہیں آخری دلیل دلیل یہ ساڑی مسیت بنا شروع کریے نہ سونی مسیت تھلو پورن والی ہوتی ہے تو لنٹر پہ حالانکہ ادی بندے بھی کھاڈے نے مارے کوئی نہیں چنے کھانے پیندے بھی ہے نا میں اسٹار رہی ہوں ساڈی جہرے بہتر تو یہ حال ہے سامان اتنا نہیں کس برف ہو ساری اوام میں روپیہ رئی ڈولہ پہ گلا چپا کر کے رسید بنا اپنی تھلو بننی اتو ترنیت تیار تھلو تورن والی یہ اثر ہونا یہ بندے چار ہوں دو چار جی ہوں ایک دہائی نہیں رکھتے ہیں پنویں دن مشین تیار ہوتی ہے چھوٹے دن نو سپیر لا ایک بھی نہیں سپیٹ بانگا جہاں ٹھنڈ دن آواز آپ پا او لو سمجھتے ہیں جی دو بانگا ہو گئی ایماندار سا یہاں کے نو نو سپیکر تے آواز کھولنگ छतों से बह गया यारेबी चुप ला सारू चलता हिमाल फिर इन्ह ने दर्श भी लगाना देना होंगे आराम आंधा ही नहीं ना सा क्योंकि فکر لگی ہوتی ہے توڑو یہ توڑو بھی ٹائم میرے کو ساڑی نفری بنے گی فکر رہتی ہے جمع کرنے دی. اللہ کی مہربانی بکیر کا سچا مطلب سامان فکر پہن لمی تان کے سو جانے فکر کو نہیں سر مطلب کہو ہزور شہید کا روشے پا کے خدا دے بارے سنو یہ رسول اللہ کی بارے گل کی نواز شہیدہ نو سوار کتاب کا نام ابھی ہندوستان بھوپال کو چکی ہے سفر پر جو اس کتاب کے سفل پر تین دوتے لکھد ہے کن دب دے بارے میں لکھد اگر رب شخص ہے شخص ہونا کلش خاص مرولہ کلاس رب آدمی مرن مرد آدمی بچہ اگر رب آدمی ہے مگر لوگا مرغا نہیں خدا دیا بند خدا لگا۔ <تصفيق> او مارتا ہے کیونکہ رب کا میں دلتا ہے۔ کون دا سے؟ پتا تو سفا حریف نے دب نا پسند رب نے حریف نے پتا داشاء اللہ ٹھیک ہے <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> کی جی تک. اس ملک پہ امریکہ مچھر دورا ہو گئے پابندیاں سارا چپ کرتا اور رقم پیسے کا مگر سردام نے سوگت کر د جنا ہلور ٹے کے نہیں دے سدار پیش آلور کا اس پاگ کے دربار سے جائے اندازہ لگاؤ قسم خدا دی ساری زلیتیا کٹھی ہو جائے فقیر چشتی نس گل کا جواب دے دے میںا د خونسو تو یہ رکھے گا اور سر لطیفے کی گل سن مسجد نبوی شریف کا امام خطیب خطبہ دنیا تقریر کے اندر بخاری شریف کی حدیث پڑی ہے اخرے چل یو دا سارا میں جزیرت لڑا کہ یہ شائن رنگ تو کر حیش ہر مسجد شریف بہ کے پڑھیے انہوں بئی مانا نے انہوں ٹر کے چیل کر دودھیا کے خلاف حدیث کیوں پڑی حاجی بوٹا صاحب میرے ملنے والے جدو حاجی بوٹا صاحب تحقیق کر کے ہزور کے ممبر سے بہت ٹوکیوں کے جو خلاف ہزار پا یاد رکھ میو پتا بس مگر روپیے دے کے خریدتے بھی مگر انہوں روپیے کام نہیں آئے کمی والے کاخر سا نے جانے ہی جانا کہ نہیں جانا جیڑے मां प्यो को बैठा वो बंद तस्दीक करे उन्होंने जो यह गल मैं की मैं आया उसे जमा मोल चिष्टि ने सही आख्या है نے کہنا بندے ہو چکے انہیں آئی مانو سڈیا فولادوں کو قتل کرا امریکہ پیسے شاہ ہندوستان بستے ہیں اتر لڑائی کہہ رہی کے لئے ہوتی مطلب کشمیری پچاس سال ہوئی گھر میں نقطہ دین کہ گل یاد رکھو ان شاء اللہ محلہ سڑ جان گے یا منہ بلے لے بندہ کا کے راج کوئی میں پینتی کروڑ مسلمان مستے نے ہندوستان کے اندر انہوں نے کیوں لڑائی استعمال نہیں مسئلہ ہندو سال مو اس واسطے کہ تسا کشمیر رات نو بادر بندوکڑیاں لے کے پار کیتا اگے ستے بندے ہوئے ہندو دو چار گھر راتو رات, رات بارڈر کر سویرے بہت فصے مر پی نے اے مارن آئے نظر نہ آئے انہوں نے گسا چڑیا سر کشمیری کدیا ہزار لڑکی کی عزت لٹ لئی ہزار مار کھڑیا لٹاو رہے ہو پہ سال ہو گئے تو سر لکھان کل کر مسلمان دس ہوں فرسانیاں کر کے امریکہ پہ آتے تھے جہاز کرتا بندیا میں مناظرہ بھی کر سکنا جی آپ ایسے گل سے اگ بال لینا کی اگ تو میں بننا وہ بھی بننا پتہ لگ جائے گا جھوٹا کہڑا ہے بچا جہازوں تو لگنا پہ اتے میرے سارن جو بھی ہے چبلا دے سکھ آگ والی سوچا توجہ کر میرے روس اللہ دور والا سکھا کا دور پہ دع سید میرے سال نہیں کتنے پروائے والے بہت ہو کیتی کیبا جی یہ دعا ہے پرما پتر سڑن ریچھانا اسی ہو گری محلے سے پوچھنا کوئی بھی اندر کھولنا ہے, ہے آخر چندر میں یارویں شریف کا سبون پیش کرتے ہو یارویں شریف چندر ہوں گا کیے آج کھیر پکی چار دکان کو لے چا بھی باق دھو بھی میٹھا بھی دل بھی بکان لوڈا بھی باہر سے ایک ہوئی بابیا مدد شراب پا کے سارے شراب پلی شراب روٹی پکا لاگن پکا لا لے بسکی ماحول گزرا مناسب کشر نیازی کارتے ہو کہ وزیر بھی وہ بشکی مول خبر لے نا ج نواز رحید نمبر اٹھاسی حصہ تیجا لکھدہ شراب پلیت نہیں میں بھی ہوں تو پی تھوڑ روکنا لگا قرآن پڑھ قرآن پڑھتے ہیں شراب نوازی کرا باہر کہا قرآن کی کی ہے شراب کیے نفاس پڑا جی کرنا بس مد خان دکھو کی پڑھو بس مل <سؤال> رو شانچا شروع نہیں آج سو آیا تھا ختم پڑھ لیے کدو کو خدا جب دین ل کات پڑیتا ہو جا شان وما سفا نمبر ایک سو بارہ لکھتا جواب اس گل کا ہے کہ زندہ on that میرا ٹوپڑی پک گئی ہے گرم یہ نہیں ہوا میں گرم ہو کے بٹر نہ ہو لگ پیا گرم ہو گیا یہاں ہفتہ چاہوں گا سو ایم سیٹان کے اندر ہوں گے کچھ مولی جی یہ دسوئی ہزور پاک کے زمانے میں بجے آدھے سن جانے بجے دو بجے تین بجے آ بجے لکھا ہوگا پڑھتے سن وقت مقرر کرتے سن اس نے سا کسا ہونا چلو وقت مقرر نماز برجائز لینیا نکاح دہرے بھی مقرر ہوں ان شادیاں لہرے بھی مقرر ہوں یہ جب جہاز سے موتی کر لگے جہاز اس ایک ایسا جہاز چلاؤ جہاں بے قائمہ ہونا ایک ملک پر شاہ رحمد صاحب کو اجازت کا مشورہ دنوں کیونکہ وکر بکر کرنا شرا شام کرا بہارا جا کے جہاز ایسا کرو بے بے میربانی کتوں دیا جہاز جہاز کے ٹائم جہاز تاریخی مقرر کیتی جائے جہاز کے ٹائم حرام نہیں بنتا نکاح کی تاریخ مقرر کیتی جائے دیر حرام نہیں کرتا جی جناب انہوں کا درخوا ہو اس چن نرقہ کے ٹائم کا تین روزہ ہے اس چاہ चार पांच नवंबर मैं क्या सरकार यह हजूर दसा हर कानून दसा है चार पांच नवंबर को गल है तो सारा कुछ जायज है सुनी वास्ते आशा हरा हुई खड़ी है तो खरीए जे सुनी दिन कर गया बेपे फैफे कद गया خود کو کو ہو گیا اور اللہ کی مہربانی سنیا یہ بھی الاما لا دتا کنی تاریخ ہو گئی کا مطلب وہ جائے ات ہی نکل آیا وہ گل چی اب تیروں روپئے چھوڑ دیا دونوں گلوں کا جواب آیا کہ نہیں آیا ہوں ایک حوالا سن ایک شاید ابدل حق محدید صرف اپنے بندے میں حوالہ پیش کر رہا دے سلطان تم میں پر تمے ہو تمے انہوں مکے لے جاؤ تو تربوز نہیں بن تم میں نے میں ہی رہنا گل تر سمجھیے سلطان با نےا سرمایا پڑھ کے سنا دیکھا خود کی چلادو تقریب تو بعد پتا لگے گا سارا سنگیت سرکار رکھتے نے پوری دنیا کے اندر کوئی بتا پڑ لے کی فرق ہزور کی دشمنی سارے کچھ ہونے کیا جنیا شکل مجھے جماعت اسلامی کہ سفاہش نہ کوئی جناب حدیث کوئی لشکر تعباد کوئی حرکت النساخ کوئی فلانے ساتھ کوئی فلانے سات کوئی جماعت جناب ایک کے باپ دی اولاد نے کالم محمد نزدیک مدینے چڑھا نکلیا سے نبوت اٹھاوا کیا چھوٹے پیر میرے دشا کولویر رحمت اللہ لے. سر چشتیہ جگہ لکھ رہے ہیں اس بائی مان نے نبوت ادارہ لشکرجو لشکار لشکر فری بال لکھ نو جوان مسلم ہندو لے لکھ نو جوان مسلم جیسا کیتا اسلام کی فض امریکہ آئے جماعت پڑے ان نہیں آئے امریکہ آخر سی کہ رابطہ پچاڈ آؤ پھر جی امریکہ کے آخے واپس آئے لے جہاز نہیں جہاز مکارا یا پچا چلو اچھا صاحب مجاہر صاحب جا رہا ہے مدوپڑ کچھ چ جتوں بھی موٹی ہو جاتے کیالی قومر یہ کشمیر بچاؤ کشمیر بچا یہ کہ لشکرے پال موہ لو چار سنیاں یاد رکھ حق آخیا کر حق دے نام دے جڑی موت آئے وہ زندگی تو چلی ہوئے تو ہے ہی بندے نے مگر اس موت پر سدکے جڑی کملی والے دام پتہ خاصی پیری شہید جن دنیا چ کوئی نہیں جانتا دنیا چازی ارمدیم کا کتاباں بچ گیا اور مرنا تو ہے سی موت مر ارشا فرشا چن کے بج جا بہت پہ آئی خیال میں کہہ لگا چیز دینا پاٹیگار نام رکھا کرو میں آپ کو یہ سوچ رہا اسرائیل اسرائی کو موت کیوں بھائی موت کو لے کے آدھا باڈی گارڈ کو روکنا میں مولویا کمزور سمجھنا مولویا کا حضرت نے آنا جدو تیر باڈی گارڈ مسجد کے کے خلوتا ہوا تینو ادر ہی اٹیک ہو جانا کہ نہیں ہوتا بھائی پتا لگنا مول سا اندر بیٹھے بوم باہر سوچنا ہے یار بندہ ہوں مول سا چلا برابر آیا گولی بھی نہیں بجی بندہ مر گیا تو پھر سمجھ موت نو کوئی نہیں ایمان رکھو مولا مشکل خوشحال مولا لے سو کی نماز پڑھنے نکلنے اب پانی کارڈ کلوتے سن تلوار لے کے آپ نے پوچھا کد نہیں کلوتے اجنی حفاظت کرنے آپ نے فرمایا اللہ کے مجھے بہت کا فرشتہ اتو آنا ہے تو سکے کبھی تھوڑا آنا وہ تکیا نہیں جائیں راجپوت بڑے جناب دلیر بڑے جناب مطلب نہیں کر سر مرد میںامنے جی بنڈا اللہ کی مہربان جیسے بولنڈے ای بولنا میں بات کرنے والا تکوں میں گورنمنٹ کو خراب دینا بولنا گوبر اگر گورمنٹ کو میں حسین کو کچھ جنہیں پاس پر شہید کرائے adi تگڑا ہوا ہندوستان ناف کر لیجیے سابت کیا کہ اجنسی دے بندے ہاں انہوں نے ساتھ لڑنے ہوں پہ خانگ پہ کھانے کھانے عجیب جہاز جی نتیجہ یہ نکلیا کہ جہاز جتھے جائے اتے آ ان کے بھوکھے ہوں دے دن کو اپنا امام بچہ یا شریف کیر صاحب شاید ابد الحس سے دہلی رحمت اللہ لکھا ہے بسکل نہ کتاب کا نام سفل نمبر ایک سو تریس کے اوپر آج سرکار نے لکھیا ہے کہ سڈے بشاعد بزرگ وڈیر اور بل خسوس گوش پاس دیا اولادا ہمیشہ تو یارہویں یار یارہویں یار آنے تین یارویں کردے لگے آتے نے سمجھ لائے جو گوشتے پترا نے کیاروترا نے کیتا ہے وہ عمر مزور گوش پاس دانی سرکار ربی ثانی کے اندر بہ جبی اسانی کے اندر ہزور بچے لم کرتے ہوں دے سن ہزور بچے لم کرتے ہوں دے سن اس واسطے جڑمی بھی ہزور پاک سکار مہینے چ رکھی گئی یہ صحیح شریعت کے مطابق ایسا سوال ہے فقیر نے اس نا ابو ہدایت دینا نہ دینا وہ رنگ راج کام ہے نہ پاٹا صدا سونی مدب کے قائم ہے روس کا سدکا ایسے مدب تائم رہ جڑے کٹ گیا نے واپس آنا نہیں اور جدے پتی بننا گستاخی بنا کے ماروا بھی بن گیا شیعہ بن گیا مردائی بن گیا جا کوئی بن گیا بند مذہب بن کے جڑا اپنے مذہب اسلام غیرت ایمان قسم خدا دی حضور میںلیا کا دشمن تاکہ سکتا بزار نہ لگے لڑکی تو ڈانس نہ کرایا جائے پنجابی بھی با دی نے بھی سکول کھولے میں لگتی ہے بھابی بریلو ہوں میں بریلوی آپ چاہا بھی آٹھ والا بندہ کام ہوتا ہے سچ آتے اپنے خلاف جائے میں انگریز منسا اختصاف رکھتے ہوا منہ کرتے ہو یہ چکر بھابی باؤن شا لگ دیکھو بھابی اپنا موسم آؤں گے سنی اپنا منڈا بھاگیاں نے مطلب سپڑے واسطے پہ جان گے شیزا شکایت دے کے سپاشا شیہ دے گا بچہ یہ چکر ہے یار سکل شیا پڑھا لے سارے پڑھتے ہیں جی سپا ساپا پڑھا لے تا شی پڑھ لینا جی بریلوی پڑھا لے باسی پڑھ لینا باقی بریلوی بھی ہوتے نے باقی ماسٹر باقی بھی ہوتے نے ماسٹر سنی بھی ہوتے ہیں باقی ماسٹر شیئر بھی ہوتے ہیں ماسٹر اگریز بھی ہوتے نے میںکول آ کے مان کرتی میرے بات ہی آتا آ کر گل تیری بالی صاحب سی ہے گل تیری ٹھیک کرتے ہیں میں کیا نہیں لڑکے پانی نہیں انگریز کے کٹر تو سارے اتنے انگریز سارے پانی پیلا جس طرح بھی دوست نے مدرس نو رک بخشی ہے سب کو مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے لباسائے مقدس کا صدقہ مولائے کریم آمین رادہ پوریا فرما اس علاقے کے اندر شرپسندر کے پاکستان اسلام کا قانون تھا فرما اللہ بے پاک بند ہاں دی آپ نے پاک بند ہاں دی کماہت کو تعلیم کرن دی دو ہی پتا حرمہ مستقید بے ادبی محرومی تو تقبل اللہ دائم در سمیع الہلیم وقبال ایلہ ایلہ جانب تر صلی اللہ حudان آلہ جانب محمد مالا محمد مالا محمد مالا محمد مہمان نگرامی محترم بزرگوں دوستو پیارے عزیز سنمی ہنسی بریلی مسلمان بھائیو اور نہ ہی قابل اور بہتر عملیوں مائیوں اور پہنے آج بھی بابرکت نورانی و روحانی تقریب عرس غوث سے آزم رضی اللہ ہوتا آدان جی دی گیارہ روزہ تقریب جی چوتھی جی اور سہا کریم سڈا اس پروگرام نی بارگاہ جاگ قبولا مزدور فرمائے اور اپنے نیک پاک بلاکات اللہ کریم سامشا ہمیشہ, ہمیشہ مالا مالو مستفید کروائے اور اپنے پاس نقش قدم کے چلنے دی بھی توفیق عطا آمی آمی آمی قرآن مجید فرقان مجیب فرقانے ایک بڑی ہی مختصر جی آیا مبارکہ تلاوت کرنے کا شرط حاصل کیتا حصول برکت کر خاطر اللہ کریم میں بل کریم ارشاد فرمانے نے ندی نامی روح سجا جا لو مرمان بلکہ سبان بےشکو لوگ جنا ایمان لیادا اور ایمان نال, نال نیک عمل کیتے چ -Ah -Ah -ah رب بھی جلال ان ایمان الرا تے نیتے ایماندار دی محبت لوگ دیا دلان چ پیدا کر سڈے دل چہبت نیک دی دات علی حجبری خواجہ اجمیر جی غوث جلی دی، علی بھی مہر علی جی محبت علی پوری جی اگر شیر محمد شرف پوری جی شہن شاہ بریلی امام محمد رضا فاول بریلی مجدانی شاہ احمد سرحمی دی بہرحال سارا نیک پاکستی محبت الحمد للہ سڈے سینے موجود. اور سیا بزرگ سان یہ درس دتا سڈیا بزرگا سان یہ تعلیم دتی فرمائی ہے کہ جتنے بھی نیک پاک اولیاء آئے کام دین بزرگاں نے دین, دین نے چاہے چاہے جناب چشتی سلسلے منسلک ہوحمد للہ سارے سلاسل جتنے بھی ایسا سلسلے دے جتنے بھی بزرگ نے دین نے رب کی کسمیں بولو سارے سر دج کے آواز بلند کر تو, سردہ اے تو نکر عولی پتا نہیں شاید کوئی کو آئے آئے آئے انہوں نہیں پسند چلو نہیں تو نہمد اللہ بولتا سارے بول کے مل کے گلاب بلند آ سارے بزرگ اولی سب سلا کل والے جتنے بھی بزرگا نے دین نے اچھا سنیا اس کا پاپ رسو جاجی ممن شما صاحب یہ پتا کیس پنجابی چاہتے نے ستے دھومر نے سو ٹومر آدھے یہ مشاء اللہ کہوں نہ منکرا کا کد دئی ٹونر اللہ باہر حال اللہ احمد للہ یہ سارے سر کا تاج ہے اور اللہ کی جی قسم اٹھا کے کہ کہنے کسی بھی سلسلے کے بزرگ دے خلاف کبھی میلی نظر کر کے بزرگا نے ادب و احترام کر باہر حال دوست نے بھیجو رجلال نے انسان کو مایا اندینا آمن عامل اس کو لا پی سجد عل رحمان کہہ دو اللہ بی بے شکو لوگ جنہاں ایمان دا اور ایمان دے لال, لال نیک عمل کیتے فرمایا نیکا ایمان تے نیکو کاراں دی محبت لوگ دلان چ پیدا فرما گے اور جیسے دل جدی جی محبت ہوئے گی زبان تھی بولو ذکر لڑچی بولو زبان تکر جی دل چیز محبت ہوئے گی زبان سے بھی ذکر <صورت> <سؤال> الحمد اللہ سکھتا پاک رسول والے نے انہوں نے گیارہ روزہ سے غوث آزم کا پروگرام ہے اس دل محبت حضور روس آزم شاندار اشتہار اتنی شاندار محفل اتنا بہترین ادیم تے فقید المال پروگرام اس بات دی واضح دلیل ہے محبت ادبت اماندار نیکو کار دلخصو غوث پاک دیے تا تو دبان تجکے حوصل پار دیں اور محفل بھی سجیل حوثے پار فرمایا کہان والے نے محبت آدمی کرتا ہے جس سے محبت آدمی کرتا ہے جس سے میاں قیامت میں بھی ہوگا ساتھ اس کے میرا مل کے خوش مہان اللہ میرا اونچی نہ بولے وہ میرا لوس پٹ مارے اب مجھے کھڑا کر کے بولو بزرگ اپنے بزرگوں والے انداز بھی بولو جوان اپنے جبانوں والے انداز بولو وہ اپنی اپنی طاقت مطابق کھڑا کر کے بولو محبت آدمی کرتا ہے جس سے قیامت میں بھی ہوگا ساتھ رہے. بھی ہوگا ساتھ الحمدللہ للہ ایمان ہے روسے پاپ نے محبت کرنے قیامت والے دن بھی روسے پاپاج روس کی مخالفت کرتے قیامت والے دن بھی پارے تحیل وکیلا و سوبا ہر پاس فارغ اللہ کے بدلو کرم کے لیکن جناب ادھر اللہ دے فضل و کرم نال دنیا پہ ماہ بھی گوس دیوانے ہو کے قبر چی دیوانے ہو کے قیامت والے دن اٹھا گے تا بھی گوس کی ہو کے اور اے اللہ کریم نے خود ہے اے انہوں دا, سات دا ساتھ چلا جی بولو انہوں کا ساتھ ابکا رب کریم نے فرمایا میری گل سے نہیں اج نہیں جا ان کی سنگت اختیار کرتا تو القیامت والے دن لیکن جہاں اب انہوں نے سنگت اختیار کردا ہے ماہیت اختیار کردا ہے ساتھ چنگا سمجھ نا دات دنیا چی دنی کامیاب قبرو حصے کامیاب اللہ کے سبلو قرم درمیان میری بات ہو منو حالانکہ استاد کنہ بھی بات ہو منو کسی سنی درری آلی میں دین دی اپنی گھر کی بات بے شک نہ منو پر رخ دے میں یوت وہ دے لسولا رسولہ جنہ نے ارتاس کی تھی اللہ بھی رسول نام والے نبی صدیقین شہدا صالحین نیک پاک اولیاء کاملین اور اللہ کریم اگ کی فرما وسو نہ رفیقا مغالتے متے کسی چاہ اللہ, ہی کو, مانو، اللہ ہی کو مانو اللہ ہی کو مانو اللہ ہی کو مانو بس اللہ کے نہ مانو متے کسی مارا خبر دو میں اللہ ہو کے چکا نہ واہ سنو رفیقہ، او کرنا دا ساتھ ہی تے چنگا جی چلو دا ساتھ ندیا کا ساتھ سب کے بولو جڑے قرآن نو منیا کا ساتھ سدی کا ساتھ سہدا کا ساتھ سام پا لیا کاملی تالی اج میری خواجہ جب میری بابا پریب میرے علی گو سے جلی مولا علی دا ساتھ اللہ دا دا ساتھ کا دا ساتھ ان کا ساتھ چاہا جے گا سا ادا کرتی کا ساتھ چاہ جا انفاقت ان کی سنگت بڑی چنگی جی الحمد نئے کرنے حضور گوسے پاس شہنشاہ بغداد گیارہ روزہ اس مبارکہ اس تقریب کے اندر فرما ہونے والے مسلمانوں کو اگو فرما بغداد رضی اللہ تعالم ہو آپ سارے ہی من دو نقش بندی بھی منگوے سوی بھی منگتے ہیں چشتی بھی منگتے ہیں اور قادری تے اگے ہی بڑے منگوا رہے منگوے چشتی نقش بندی سہر وردی ہر تیری طرف آئل ہے جا گا لوگ میں برکت مامیا ہر طرف مائل حا گا میاں شیر محمد صاحب آپ رحمت اللہ شہن شاہپوری آپ ایمان بات ہے روس پاک بڑے ہی دیوانی روس پاک بڑے دیوانی آپی پوانے میں بھی یہ واقعہ موجود ہے آپ جو عقیدت مندی بہت ہی الحمد سو اللہ سونے مخالف سے میں پہلے بھی کیا الحمد اللہ سارے سرتیاں بزرگ جہ کا بولو آه. سارے سر کا کی نے اللہ تعالی ادب کرنے تفیقت آ کر دیکھو جی ادب نہیں نا قسم خدا بھی کچھ بھی نہیں سب کچھ ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں ادب دا, دا مراد بے ادب بے مراد الحمدللہ للہ ساد درگا ہم ادب سیکھا ہے اور درود سلام پڑیا کرو ایمان ایک مرتبہ ایمان عقیدے بندہ پڑھے چالی فائدے دسا مارے دردیاں دس گنا معاف ہوں دس درجے دن تلند ہونے دس مرتبہ رب کی بارگاہ سلام ناغل ہوں کاری درو پڑیے تے ای چالی فائدے حاصل ہو جڑا خوش نصیب ازان تو پہلے بھی پڑے اذام تو بعد بھی پڑھے نماز تو پہلے بھی پڑھے نماز تو بعد بھی پڑھے صبح پڑھے دوپہر پڑھے شام پڑھے پڑھے جڑا اٹھدیا بیٹھدیا اپنے آقا مولا کے درود و سلام دیا تسمر رو لے ہر تار ویل زبان کملی والی سرکار وال اندازہ کرو دے نام آیا کی ودازہ کروے ناما مالی برکت شامل ہونا بھی کمینہ نہ بھی عطا فرمائے اور پیارے مستفا کریم تے محبت پیار نہ و سلام کے گلدست پیش کرنے کی تو ہے درج کرتا پیسہ دوستو حضرت پوسٹ صاحب رحمت اللہ تعالی بارے ریب کر رہے کو واؤس پاپ رضی اللہ کا بہت محبت اور اس محبت ایک واضح دلیل ہے کہ آپ نے اپنے سرکو شریف جہی نیا مسجد شریف اس مسجد شریف کے میز گیٹ بڑے نمایاں طور پہ الفاظ کنگا کرائے یا سید ابدر خوش سبحان اللہ جا کے بیٹھو نظر ہوئی یعنی پیار ہوئی یعنی آزاری یعنی نہیں الحمدللہ اپنے پیار والی محفل والا پروگرام محفل بھی پیاری ہے اشتہار بھی پیارا ہے. اور پاک رسول دی اے بھی بڑی پیاری اراکین بھی بڑے پیارے نرالے سونے تو سیدی یا رسول اللہ بھی کتنے پیارے دیگر اجمن والے بھی سونے پروگرام ہو رہا اللہ کے فرلو کرم کے نام پنج کرتا پہ ہرا دوستو صاحب رحمت اللہ اطالعہ نے اپنی مسجد کے مین گیٹ سے کدو بھی میرے والدی میرا جو پر. بابا جی اہل میرا تو آ سکتا ہاں جی ہر کوئی آپ اپنے کام چل ہے ہاں ابھی اپنے کام چ ہو اپنے کام میں مجبور نہیں ہاں جی مسجد مین گیٹ سے یہ الفاظ جناب کی لکھوا دی جس وقت سہول اقیدہ غلامہ نے تو آپ کے قدم چانہ ہی ان لیاز منہ نے تارینی پڑھی ہوئی کہ صرف سریر کے اندر ایک اللہ کے ولی نے نیا شیر محمد آ رحمت اللہ احاطہ شرط پوشی بچ کلا بنی یہ اشہور ہوا جیتے جناب